شاہ ررمضان الزی اور رمضان کا مہینہ فیہ القرآن اس میں قرآن کو نازل کیا گیا حد للناس پوری انسانیت کے لیے رہنما وبی ناتن اور قرآن بڑا واضح ہے من الہدا جو ہدایت حاصل کرنا چاہے ہدایت کے معاملے میں بڑا واضح اور صاف حکم دیتا ہے بل فرقان اور قرآن فرق بیان کر دیتا ہے امن شاہد امن کو مشاہرہ تو تم میں سے جو آدمی بھی اس مہینے کو پائے پھل یا سم ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے وہ من کان اور جو کوئی بھی مریض ہے اوالا سفر ان یا وہ سفر پہ ہے فائدہ تم ان اجام اخر تو وہ گنتی کو پورا کرے گا باقی دنوں میں یورید اللہ اللہ نے ارادہ فرمایا ہے بکم السر اس چیز کا کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے بلا یورید اور اللہ نے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا بکم السر تمہارے ساتھ تنگی اور سختی کرنے کا بھلے تو کمل اور اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ تم کیا کرو اس مدت کو پورا کرو پورے مہینے کو بھلے تو اللہ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو علامہ ہدا جو تمہیں جو اس نے تمہیں یہ ہدایت دی ہے پلا الکم اور اس لیے کہ تم شکر ادا کرو یہ ہیں دو آیات ایک پہلی اور ایک پچھلی اور ان میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کو مانتے ہیں منسوخ اور اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ آیت بعد والی آیت سے منسوخ ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ اعلیٰ نے فرمایا ہے کہ ایام مما دوداطن گنتی کے چند دن ہیں روزے کے معاملے میں جو چیز حدیث میں آئی ہے مسند احمد کی روایت میں وہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف احکامات نازل کیے گئے اور صحابہ رضی اللہ عموم کہتے ہیں کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدا میں تین روزے فرض کیے گئے اور وہ تھا ہر مہینے کی بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی تاریخ انہیں ایام بیس بھی کہتے ہیں ایام بیس کا مطلب سفید دن کیونکہ رات چاندنی کی وجہ سے سفید ہوتی ہے اور دن تو سورج کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس لیے انہیں ایام بیس کہتے ہیں اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ ترغیب دی ہے کہ مہینے میں تین روزے رکھا کرو چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ حسط عبد اللہ بن امر بن اللہ رضی اللہ عنہ روزے رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ روز روزہ نہ رکھا کرو انہوں نے ارض کیا پھر اللہ کے رسول کب کب تو آپ نے فرمایا بس مہینے میں تین روزے تمہارے لیے کافی ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ اور بھی بہت سی احادیث میں آتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مدت تک رکھتے رہے ہیں ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو چاند کے روزے رکھا کرتے تھے صحابا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابتدا میں تھے یہ فرض تین یہ ہو گئے اور پھر ہوتے ہوتے چوتھا روزہ جو فرض ہوا وہ آشورہ کا تھا دس محرم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ لائیں مدینہ منورہ تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں تو دریافت فرمایا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں بتایا گیا کہ استموسا علیہ صلاح علیہ السلام کو اس دن نجات ہوئی تھی اور لوگ اس کے شکریہ میں اللہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا نہ احق و میرا ہم لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے استموسا علیہ السلام پہ ان کی نسبت کیونکہ نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی تھے تو آپ نے فرمایا ہم بھی اس سے رکھیں گے اور آپ نے پھر دس محرم کا روزہ رکھا چار اور یہ بھی کہ اگر آئندہ سال تک جیتے رہے تو پھر ہم اس میں نو کو شامل کر لیں گے وہ الگ بحث ہے محدسین کی کہ ارشاد کب فرمایا تھا نو کا روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا بہرحال یہ چار روزے ضروری قرار پا گئے کہ آشورہ کا روزہ رکھیں اور تین روزے اور رکھیں اور بعض اگر آپ کہتے ہیں کہ اصل میں تو تین ہی روزے فرض تھے آشورہ کی روایات کچھ کچی ہیں یعنی ایک روزہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا وہ نفل روزہ تھا وہ فرض کبھی ہوا ہی نہیں اس سے بحث چھوڑ دیجئے فرض ہوا تھا نہیں ہوا تھا تین یہ تھے یا چار تھے یہ آئےت کریمہ ہوئی وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا ایام معدوداتن کچھ گنتی کے دن ہیں یہ تین اور رمضان نہیں ہے وہ کہتے ہیں رمضان تو بعد میں آ رہا ہے شاہر رمضان الزیون ضلفی القرآن رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ کہتے ہیں رمضان کا ذکر تو بعد میں ہے. رمضان کا ذکر تو پہلے ہے ہی نہیں تو اس لیے تم اس آیت کو رمضان کے متعلق لے ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے رمضان کے ذکر بعد میں کیا یہ ان کی پہلی دلی آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو مریض ہو سفر پہ ہو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے یہ تو حکم بعد میں بھی آ گیا یہ حکم ہو گیا پکا یہی ٹھیک الفاظ اب دوسری آیت میں بھی دیکھیں گے اسی لیے دونوں آیات ہم نے پڑھی ہے فمن کان امن کم مریضن اولا سفر فائد تم امن اخر اور نیچے ذرا چل کے دیکھیے اگلی آیت میں وہاں کے الفاظ آئے ہیں وہاں فرمایا وامن کان امریزن او الا سفرن فائد من اگیامن اخر تو یہ تو دونوں میں آ یہ حکم کہتے ہیں پکا ہو گیا اچھا صاحب ایام ایک تو وہ کہتے ہیں یہ کینسل ہوا ہے اس کا حصہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں فدیت ان ایک مسکین کو فدیہ دے دیں روزہ نہ رکھیں فدیہ دے دیں تو کہتے ہیں یہاں اللہ نے فدیے کو قرار دیا نیچے کہا اس کے بعد کہ وہ فمن شاہدہ من کو مشاہ رفلیہ رمضان اس کے بعد بلّا ٹکڑا دیکھیے گا من شاہد ام ان کو مشاہرف تم میں سے جو بھی رمضان پائے اسے چاہیے کہ ضرور روزہ رکھے تو کہتے ہیں فدیا کا حکم منسوخ ہو گیا اوپر کہا ہے چاہے فدیہ دے دے چاہے روزہ رکھے یہاں کہتے ہیں ضرور روزہ رکھے تو کہتے ہیں یہ حکم اس سے منسوخ ہو گیا اس لیے یہ آیت منسوخ ہے سمجھ میں آئی کہتے ہیں تلاوت باقی ہے ایک حصہ اس کا منسوخ نہیں ہوا درمیان والا مریض اور, اور اس کے متعلق مسافر کے اور باقی آگے پیچھے کے حصے اس دوسری آیت سے منسوخ ہیں تلاوت باقی ہے حکم اللہ نے اس کا اٹھا لیا یہ انہوں نے متقدمین نے تفسیر کیا ہے کیونکہ آیت میں ذرہ بھی کوئی چیز بدل جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ کینسل ہو گئی اچھا اس کے متعدد جوابات دیے مفسرین نے اساتذہ جو پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ابتدا میں روزے آدمی کے اختیار پہ تھے کہ چاہے تو وہ روزہ رکھ لے چاہے تو فدیہ دے دے کھانا کھلا دے ایک مسکین کو ایک مسکین کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر صدقہ فطر دیتے ہیں نا جو فطرانہ جو دیتے ہیں اس کے برابر ہے یہ آسانی سے مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تو وہ ایک مسکین کے برابر کھانا دے دے وہ کہتے تھے کہ یہ آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی اس وجہ سے جن لوگوں نے اس کے نسخ کو اٹھایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے ان میں استے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نما بھی شامل ان جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ بھی وہ کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے یہ آیت محکم ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نما ایسے آدمی تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی کہ اللہ معلمویل اللہ قرآن کی تفصیل اسے سکھا اور اتنا علم تھا اتنا علم تھا ان کا کہ ہفتے میں سات دن ہوتے تھے اور وہ سات مختلف چیزیں لوگوں کو پڑھاتے تھے ایک دن حدیث پڑھاتے تھے ایک دن تفسیر پڑھاتے تھے ایک دن لغت پڑھاتے تھے ایک دن تاریخ پڑھاتے تھے اور ایک دن وہ بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے کہ شاعری کیا ہے عربوں کی اتنا علم تھا اور وفات تک یہ رہا اور لوگ ان کے علم کے اس دن بھی محتاج تھے جس دن ان کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ بہت علم خدا نے دیا تھا اور تھے چھوٹی عمر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت نو دس برس کے تھے تو پھر انہوں نے علم کو حاصل بھی بہت کیا اکابر صحابہ رضی اللہ کا دور انہوں نے دیکھا تھا خلافتیں ساری ان کے سامنے تھیں تو اس لیے ان کے علم میں اضافہ بھی بہت ہوتا چلا گیا ہے اور اس کے باوجود قرآن پاک کو یہ جو ان کے شاگرد ہیں مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں بیس مرتبہ میں نے پوری تفسیر حسط عبداللہ ابن اباس رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کے سین تک بیس مرتبہ ایسے لوگ تھے اس لیے قرآن پاک کا ایک آدھ مرتبہ پڑھ لینا یہ بھی کافی نہیں ہوتا آپ تو اللہ نے بڑی سہولت دے دی یہ چیزیں آ گئی ہیں انٹرنیٹ ہے اور یہ ہے ریکارڈنگ اور سب چیزیں کہ آدمی ایک ایک بات کو دس دس مرتبہ سن سکتا ہے وغدنا قرآن حقیقت میں اس کی تفسیر تو سمندر ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس پہ نور علیہ السلاط والسلام جتنی بھی عمر دے دینا نا نو سو برس تب بھی اس قرآن کو مکمل طور پہ کوئی بیان کر نہیں سکتا علوم اس میں ہیں اتنی چیزیں ہیں کہ جاننے والا جانتا ہے کہ اس سمندر کی تہ میں کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اللہ کی اس کتاب کی عجیب عجیب چیزیں ختم نہیں ہوں گی مطلب جو بھی پڑھے گا نئی سے نئی باتیں آگے کو سامنے آتی رہیں گی تو عبداللہ بن عباس عزی اللہ جیسے آدمی وہ کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور اس آیت کو یہ کہتے تھے کہ ایا ممادن یہ اجام ہیں گنتی کے تو کہتے تھے رمضان مراد اب اس کا نس کو اٹھایا ہے اس کی کینسلیشن کو کینسل کیا ہے کس طرح وہ کہتے ہیں کہ فمن کان ام ان کو مریض و ناول سفر ان اخر یہ تو وہی ٹکڑا آ گیا جو آگے بھی آ رہا ہے کہ مسافر اور مریض دونوں کو سہولت ہر صورت میں تم یہ جو کہتے ہو کہ الزین یوتی تن تامو مسکین اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یعنی اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے بحث تو اصل میں اس پہ ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں دیا اور وہ کہتے ہیں اور اس میں زمخشری جس کا نام ہم کئی بار لیتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کو اس کے حالات پہ تحقیق کرے کہ اس آدمی کو آخری زمانے میں متضلا سے توبہ نصیب ہو گئی تھی یا نہیں کشاف اس نے لکھی ہے اور اور لغت میں خاص طور پہ امام ہے اب تک ایک ہزار سال تقریباً تقریباً ہو گیا اسے گزرے ہوئے اور اس آدمی کا جو لغت کا علم تھا ڈکشنری کا فصاحت کا بلاغت کا اس ایک ہزار برس میں کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جو قابل قدر ہو اور لوگوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا بڑے سے بڑے مفسر بھی جو گزرے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں لغت پہ تو اس آسمانے پہ سرخم کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے زمخشری وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو ہے نا یوتی ہو ساری آیت میں اصل میں بحث اس پہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے یوتیک اتا کا یوتی کو جو ہے یہ عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے اس آدمی کے لیے جو مشکل سے کوئی کام کر سکے تو اس لیے جیسے قرآن پاک میں اور بہت سی جگہوں پہ اس بات کو ذرا سمجھیے گا جیسے آتا ہے نا کئی دن سے ہم کہتے ہیں دیکھو اس جگہ یہ لفظ نہیں ہے یہ لفظ ہونا چاہیے لیکن ذرا سی سوچنے سے پتا چل جاتا ہے کئی جگہ پہ ہم نے بتایا کہ یہاں پر اصل میں یہ لفظ ہے جس کو ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ کہتے ہے زمخشری کہ یہاں پہ یہ ہے اصل میں کہ اللہ زینا لا ہو اور وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں مسکین کے کھانے کے برابر وہ کہتے ہیں یہاں پہ لا ہے اصل میں اور بولا اور لکھا اس لیے نہیں گیا کہ عربوں کا قائدہ ایسا ہی ہے لغت میں ایسے ہی ہے اور پھر اس نے کئی ایک مثالیں اس کی دی ہیں تو وہ کہتا ہے یہاں پہ لا ہونا چاہیے اور وہ لا نہیں ہے تو اللہ نے اربوں کے قواعد کے مطابق قرآن پاک کو نازل کیا ہے جب تفسیر کریں گے تو پھر یہ کہیں گے وہ لذینہ لا یوتی اور وہ لوگ جو اس روزے کو نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں ایک مسکین کے کھانے کے برابر یہ وہ بھی کہتے تھے اور انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی کہتے تھے انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کو سوائے دو لنگڑوں کے کوئی نہیں سمجھ سکا اور یہ, یہ کشاف بھی کہتے تھے کشاف کے متعلق کشاف لنگڑا تھا اور یہ ان کے بعد آئے ہیں جرجانی یہ بھی لنگڑا تھا زمکشری صاحب کشاف زمکشری بھی لنگڑا تھا اور یہ بھی لنگڑا تھا جرجانی اور جرجانی کہتا تھا کہ قرآن کی فساد اور بلاغت جو ہے نا لغت کو الجان ہم دو لنگڑوں کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھا اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب تفسیر پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے انا سالس ہوا تیسرا میں بھی آ گیا ہوں لیکن حضرت کو تو ظاہر ہے ایسی چیز نہیں تھی لیکن وہ کہتے تھے دو لنگڑوں کے بعد تیسرا میں ہوں انہوں نے اس مقام پہ بھی لکھا وہ کہتے ہیں اور متعدد مثالیں دی ہیں کہ کیسے کوئی لفظ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں اور حقیقت میں مراد اس کی یہ ہوتی ہے آگے بھی بات آ جائے گی تو وہ سب کہتے ہیں کہ دیکھو جب یہاں پر لا لگاؤ گے کہ واضح لا یوتی اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا تو آج کینسل رہتی نہیں دو چیزیں ہو گئیں <تصفح> تیسری چیز شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ نے فضل کبیر میں لکھی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایا مما یہ چند ایک گنتی کے مہینے ہیں رمضان چند ایک گنتی کے دن ہیں یعنی رمضان فمن کانا منکم کو تم میں سے جو مریض ہے سفر پہ ہے وہ پھر روزے رکھ لے گا قضا اس کی کر لے گا یہ تو آئے یہاں تک ٹھیک ہو گئی اشکال جو پیش آتا ہے وہی یتیکون فدیت ان تام و مسکین پہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھ سکتے ہیں وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر وال لزین ہو اور وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ فدیہ دیں صدقہ فطر تام و مسکین ایک مسکین کے کھانے کے برابر وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے روزے رکھ لیے ہیں اور ان میں استطاعت ہے وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کا کھانا دیں صدقہ فطر دیں تو وہ کہتے ہیں اس میں مرادی صدقہ فطر ہے فوزل کبیر میں انہوں نے اس طرح لکھا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آیت منسوخ نہیں یہ تین چیزیں ہو گئیں دو چیزیں تیسری چیز بھی سن لیجیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ لفظ آیا یوتی کو نہ ہو جو لوگ اس روزے کو اٹھا سکیں رکھ سکیں تو اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ جن میں روزہ رکھنے کی استطاعت ہو یہ نہیں بنتا اتاقا اور استتاح میں فرق ہے استتاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس میں آسانی سے ہو اور اتاقا کا مطلب وہ چیز اٹھانا جو مشکل سے اٹھائی جائے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز تم آسانی سے کر سکتے ہو استطاعت ہے تو پھر تم اس کے باوجود فدیہ دے دو بلکہ اللہ نے کہا جس چیز کو مشقت سے اٹھاتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اردو میں جو وسا کا لفظ ہے اس کے مطلب ہے امکان وسعت گنجائش آپ کے اگر گنجائش ہے تو یہ کام کر دیجئے اس کا مطلب ہے ممکن تو ہے کہ اگر گنجائش مل جائے اور طاقت کا مطلب یہ ہے کہ باوجود قدرت ہونے کے اس میں بڑی مشقت ہے اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اگر گنجائش ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں اور ہم کہتے ہیں اگر آپ کی اتنی استطاعت ہو طاقت ہو تو ذرا سا آپ پیچھے ہٹ جائیے ہم بیٹھ جائیں تو دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا کہ امکان آسانی وسط ہے گنجائش ہے تو ہم بیٹھ جائیں اور ایک یہ کہ آپ کی اتنی طاقت ہے قدرت ہے آپ تھوڑا سا سمٹ جائیں تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی پھر ہم وہاں پہ بیٹھ سکیں گے تو اس لیے طاقت کے جب یہاں مراد دیا جائے گا تو مراد یہ ہوگا کہ جو لوگ مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکیں یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ وہ کہتے تھے کہ یقلف ں نہ ہوں جو, جو, جو تکلف سے روزہ رکھ سکیں ہم کہتے ہیں یہ چیز بلا تکلف کھائی جا سکتی ہے اور کہتے ہیں اس کام میں تھوڑا سا تکلف کرنا پڑے گا یعنی تکلیف کرنی پڑے گی اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تو ابن باسی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یو تیک یو کلف یعنی جو روزہ ذرا مشقت سے رکھ سکیں اور پھر کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہیں جو بیچارے روزہ رکھ تو لیں لیکن بڑی مشقت ہے بڑی تکلیف ہے عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو پھر کیا کریں فدیت ان مسکین وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں دیکھا آپ سمجھ میں آئی ہم؟ ایام اما اور یہ گنتی کے چاندین یعنی رمضان کے ہی فمن کان ہم کو مریض نہ جو مریض ہے یا سفر پہ ہے اس کو تو کوئی نہیں وہ دوبارہ رکھ لے گا اور جو لوگ بڑی مشقت سے روزہ رکھ رہے ہیں اس میں بوڑے لوگ آ جو مشقت سے رکھ رہے ہیں وہ پرمنٹ جنہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہے شوگر ہے یا گردے کی بیماری ہے یا تکالیف ہوتی ہیں بعض اس میں ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو مسلسل ہر دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے یا آپ کو پانی پیتے رہنا ہے یا یہ جو بھی چیزیں ہیں یا اسی طرح وہ خواتین جو اس حالت میں ہیں کہ بچے کی وجہ سے کہ اس کی پیدائش قریب ہے روزے نہیں رکھ سکتی یا وہ مائیں جو دودھ پلا رہی ہیں کے سب اس ایک لفظ میں جمع ہو گئے کہ یوتی او جن کے لیے بڑی مشقت ہے روزہ تو کسی طرح وہ رکھ لیں لیکن بڑی مشقت ہے ان کے لیے فدیت ان و مسکین انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا دے دیں فمن تتو آخرن اور جو آدمی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے احتیاط کے طور پہ فو خیر اللہ ہو یہ نیکی جو کر رہا ہے یہ اس کے لیے ونتسوم اور اگر تم روزہ رکھو سفر کی حالت میں خیر اللہ کم تمہارے لیے اچھا ہے ان کم تم اگر تمہیں علم ہو جائے تمہیں علم ہو جائے کہ روزہ کتنی بڑی چیز ہے اور تم سفر کی حالت میں رکھو تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی نیکی کہ کوئی مسئلہ ہے بات کریں گے اس وہ انتسوم خیر تو یہ جو اس آیت میں کینسلیشن ہے یہ سمجھ آ گئی نا کہ ختم ہو جاتی ہے اس طرح شاہ صاحب کے نزدیک بھی حضرت عبد اللہ ابن باسی اللہ عنہا کے نزدیک بھی وہ اس آیت کو منسوخ مانتے ہی ہیں اب آگے آئی بات شہر رمضان الزی مہینہ وہ رمضان کا جس میں انزل فیہ القرآن اللہ نے قرآن کو نازل کیا رمضان کا مہینہ اللہ کی خاص رحمت کا اور اللہ تعالی کی طرف سے خاص برکتوں کا مہینہ جس میں خدا کی طرف سے نیکی دی جاتی ہے اس کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو آگے چلتے ہیں انزل فیح القرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں قرآن کو نازل کیا قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو پڑھی جائے قرآن اقرا سے ہے نا بسم ربیح خلق پڑھیے آپ اور قرأ پڑھنا قرآن وہ چیز جو پڑھی جائے مسلسل پڑھی جائے بار بار پڑھی جائے تو ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا اور اس کے لیے پھر تین چیزیں بیان کر دیں کہ اس قرآن کی تعریف دیکھو خد الناس ایک وبیہ ناطم من الہدا دو ولفرقان اور تین چیزیں قرآن کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر جہاں بھی قرآن کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر قرآن پاک کی تعریف ضرور کرتا ہے اپنے کلام کی تعریف کرتا ہے اتنے بڑے الفاظ فرمائے کہ ہد الناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت پوری انسانیت اگر قرآن سے اپنے مسائل کو ان کا حل تلاش کرنا چاہے ہم نے اس میں رکھا ہے لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں خدل المطقین وہ لوگ جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے بس وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ تو قرآن پوری دنیا کے پوری انسانیت کے مسائل حل کرنے کو کافی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن میں ان لوگوں کے لیے بھی علم ہے جو بعد میں آئیں گے اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اس قرآن کی وجہ سے اللہ اس امت کو عزت دے گا اور لوگوں کو عزت دیتا ہے اور جب قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ان لوگوں کو ذلیل کر دے گا یہ امت گر جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسب بوموسا عشری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس علاقے میں جا رہے ہو جہاں لوگ قرآن اتنی کسرت سے پڑھتے ہیں کہ ان کی آوازیں آتی ہیں جیسے شہد کی مکھی کی بدبنااہٹ ہوتی ہے تو ارشاد فرمایا انہیں کسی اور چیز میں مصروف نہ کر دینا خدا کی کتاب انہیں پڑھنے دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی ہوا ہے عہد میں مثلا کہ تدفین کرنی تھی ستر کے قریب آدمیوں کی تو ظاہر اتنی قبریں تو نہیں کھو دی جا سکتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ مشترکہ قبر میں کئی میتوں کو لٹانا ہے تو ارشاد فرماتے تھے ان میں سے قرآن سب سے زیادہ کس کو آتا تھا پھر اسے رکھتے تھے پھر اس کے بعد دوسرے کو پھر تیسرے کو تو قرآن کو گویا معیار بنا دیا اللہ نے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس لیے جو آدمی پڑھتا رہتا ہے پڑھاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں چھوڑتے سفیان ابن اجینا رحمت اللہ علیہ حدیث میں بڑا مقام تھا ان کا اور کہتے ہیں کہ چھ لاکھ احادیث انہیں ایسے ہی یاد تھی بالکل آسانی سے تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ چھ لاکھ انہوں نے کہا سفیان سے نہ پوچھنا اور وہ میرا دوست ہے ہم نے کھٹے ہی علم حاصل کیا ہے اسے احادیث تو نو لاکھ یاد ہیں لیکن وہ بتاتا چھ لاکھ چھپاتا ہے اپنے آپ کو اور ابنگینا رحمت اللہ کسی نے کہا کہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا تو آپ کی نیت درست تھی انہوں نے کہا بالکل ہماری نیت ٹھیک نہیں تھی ہم نے تو بس ایسے ہی بچپن میں شروع کر دیا جیسے بچے شروع کر دیتے ہیں کہ چلو حدیث کا علم پڑھ لیں گے تعلیم حاصل کرنی تھی اور پھر انہوں نے کہا جب ہم نے پڑھا تو اللہ نے اس علم کے ذریعے ہماری نیتیں بھی درست کر دی یہی چیز ہے شاہبد العزیز صاحب رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں میرے والد شاہ بلی اللہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی احسان بھی مجھ پہ نہ ہوتا تو یہی کافی تھا کہ میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے اور میرے والد جس جگہ پر ٹھہرتے تھے قرآن پاک میں مجھے بتاتے تھے کہ بیٹے یہاں پہ یہ بات ہے یہ بات ہے تو کہتے ہیں والد سے کچھ نہ پڑا ہوتا اور ایک قرآن ہی میں نے پڑھ لیا ہوتا تو بس یہی کافی تھا یہ جتنے کچھ علوم ہیں یہ سارے قرآن کی وجہ سے اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے جس فارسی کا اس کا مفوم یہ ہے یہ حضرت نے اس میں لکھا ہے تحفہ اسنا شریعہ میں جس کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے حضرت نے لکھا ہے کہ میرے والد مجھے میرے استاد کے پاس لے گئے اور میرے استاد سے کہا کہ اسے اللہ کی محبت سکھا دیجیے اور کچھ نہ سکھائیے بس خدا کے عشق کی تعلیم دیں اس بچے کو تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا خد الناس پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے ایک چیز دوسری فرمائی و بھئی ناطم الہدا اور ہدایت کے واضح دلائل اس قرآن میں موجود ہیں اتنے واضح دلائل ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کے اس کتاب کو سمجھ کے پھر آدمی گمراہ نہیں ہوتا قرآن اسے جانے کے ہی نہیں دیتا قرآن پاک کی آیات بار بار اس کے ذہن میں آتی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے راہ ملتی ہے خدا تک پہنچنے کی اس لیے ارشاد فرمایا کہ بھائی من الخا اور لوگوں یہ قرآن اللہ کی راہ دکھاتا ہے اور واضح دلائل کے ساتھ دکھاتا ہے کسی وجہ سے ایسے لوگ بھی تھے جن پر یہ ہدایت منکشف ہوئی جن پر یہ ہدایت واقعی کھلی ہے بالکل آخری درجے میں یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا تو اس قرآن کے علوم جب نازل ہونا شروع ہوئے تو دل پھٹ گیا اور انتقالوں کی اتنا علم تھا برداشت نہیں کر پائے ایک صحابی رضی اللہ عنہ ابن بھی اوفا کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک آیت صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جب اس آیت پہ پہنچے کہ فیضان ناکور اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا ایمان والوں کے لیے آسان ہوگا کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا چیخ ماری اور وہ اس کے بعد اس کے بعد گر اور انتقال ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ جیسا آدمی کچھ لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا تو ایک لڑکے کے متعلق شکایات تھیں اس نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا امیر المومنین کے پاس تو جا رہا ہوں حکومت ان کی کام ان کا کیا ہے شکایتیں کسی نے میری لگا دی ہیں اور میں کیا کروں اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ سختی سے پیش آئے انہوں نے کہا بتیجے فکر نہ کر اگر امیر المومنین رضی اللہ نرا اٹھائیں نہ مارنے کے لیے تجھے تو قرآن پڑھ دینا وقا نہ کا فن اور عمر ایسے ہیں کہ قرآن سن کے پگھل جاتے ہیں ان کی حالت وہ نہیں رہتی تو کہتے ہیں جب ہم حاضر ہوئے تو ہست عمر رضی اللہ عنہ نے حسب معمول غصے سے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ یہ یہ حرکتیں ہیں تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا فض در درگزر سے کام لے تو کہتے ہیں حسط عمر رضی اللہ نے درا پھینک دیا اور مجھ سے کہا اچھا بات کرو تم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی نے حستے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کیفیت دیکھی اور قرآن کی وجہ ہی سے تھی تو اس نے کہا کہ آپ جیسا آدمی اور قرآن سن کے ایسے بگل جاتا ہے تو انہوں نے کہا ابدن آبدمنی مجھ سے زیادہ خدا کا نوکر کون ہوگا دنیا مجھ سے زیادہ خدا کے ساتھ نسبت رکھنے والا کون ہوگا یعنی میں بھی خدا کے جو کام کرتے ہیں ان کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ فرمائی تھی کہ مجھ سے زیادہ خدا کا بندہ کون ہوگا اللہ نے کہا بیہ من الخدا اور یہ ہدایت کے واضح دلائل روشنی ہے اور قرآن فرق کرنے والی چیز ہے حق اور باطل کے درمیان جب کسی انسان کو قرآن سمجھ میں آ جائے اور پھر وہ حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے اسے سمجھ ہی کچھ نہیں آئی وغیرہ قرآن عقیدے کو بھی بتا دیتا ہے عمل کو بھی بتا دیتا ہے زندگی کا رخ تبدیل کر دیتا ہے کہ جتنی بھی باطل اور کجی اور ٹیڑھا پن تھا شخصیت میں اور انسان میں ان سب کو وہ آہستہ آہستہ ہدایت کی طرف لے آتا ہے فرق نکل جاتا ہے اس لیے یہاں دیکھیے تینوں اوساف اس کے بیان کیے اور اسی لیے آگے بھی مختلف صورتوں میں جا کر یہ چیزیں بار بار بیان کی ہیں کہ قرآن ہدایت ہے لوگوں تمہارے لیے فرق کرنے والی چیز ہے اب یہ بات درمیان میں قرآن کی آ گئی تھی اب اصل بات پھر آ گئی کہ فمن شاہد امین کو مشاہرہ فلیسم یسم تم میں سے جو آدمی بھی اس مہینے کو پائے فل یسم ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ فرض ہو گیا روزے کا رکھنا ضروری ہو گیا کوئی بھی اول تو اوپر بھی کوئی اجازت دی نہیں گئی تھی لیکن فرض کیجیے اجازت تھی بھی تو پھر آ یہاں آ کے وہ دوسرے اسے کینسل سمجھتے ہیں ان کے نزدیک یہ ایک موقع ہے اور یہ سب کے نزدیک ہی ہے کہ جو بھی اس مہینے کو پائے اس میں روزہ رکھے قرآن سے جو گمراہی آئی ہے نا لوگوں میں اس کی ایک مثال یہاں بھی دیکھ لو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ فمن شاہد امین تم میں سے جو آدمی اس مہینے کو پائے یعنی رمضان کو فل ہو اسے چاہیے کہ رمضان میں روزے رکھ لے سمجھے یہ نہیں کہ رمضان پورے کے روزے رکھے فل ہو اس کے روزے رکھے یعنی رمضان کے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں فلسم کا مطلب یہ کہ اس میں سے روزے رکھ لے تین رکھ لے چار رکھ لے پانچ رکھ لے بس اللہ نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ پورا مہینہ روزہ رکھو یہ ہیں گمراہی ایسے آیات کو پھیرتے ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کی صحیح سمجھ ان لوگوں سے چھین لیتے ہیں جو زمین میں متکبر ہوتے ہیں مغرور ہوتے ہیں تو جب تکبر آ جاتا ہے پھر یہ سوچنا کہ میں قرآن کسی سے پڑھ لوں یا تعلیم حاصل کر لوں یہ کب رکاوٹ بن جاتا ہے پھر کہتا ہے اگر میں نے پڑھ لیا کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کے فلاں جگہ قرآن پڑھنے جاتا تھا یہ کبر ہے جو اس کو قرآن فہمی سے روکتا ہے تو اب شوق تو ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے پھر وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی آیات کی سمجھ ان لوگوں سے واپس دے لیتے ہیں چھین لیتے ہیں جو زمین میں بغیر وجہ کے تکبر غرور کرتے ہیں کہ وہ معاشی میں جڑ بن جاتی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو ارشاد امن شاہدہ من کو مشاہرہ مش فلجسم ہو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس سے چاہیے کہ روزے رکھے امن من نا مریض اور جو کوئی مریض ہے اوپر بھی یہی حکم آ گیا تھا دوبارہ حکم دے دیا تاکہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ مریض کی رعایت منسوخ ہو گئی ہے کہ مریضوں کے لیے بھی فلجسم جو اس مہینے کو پائے روزہ رکھے تو اس میں مریض بھی آ گئے نہ کہ اس مہینے میں مسافر بھی آ گئے تو اگر آیت میں یہ ٹکڑا دوبارہ نہ ہوتا تو پھر یہ پہلے والا ٹکڑا فمن شاہدہ والا اوپر کی آیت کو اگر کینسل کر دیتا تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ جی اب مریض کے لیے بھی گنجائش نہیں رہی اور مسافر کے لیے بھی گنجائش نہیں رہی تو اللہ تعالی نے دوبارہ کہہ دیا کہ من کانا مریضن اور جو کوئی مریض ہو اوغل سفرن یا سفر پہ ہو فائد من تمن اخر اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر دے تو مریض کو مستثنا کیا ایک اور ایک ارشاد فرمایا جو مسافر تو مسافر اگر سفر میں روزہ رکھ لے حنفی فقہا کہا کہتے ہیں کہ وہ جو اوپر آیا نا منتسوم خیر اللہ کم انکن تم کا ایک سو نمبر آئے کا آخری ٹکڑا کہ تم میں سے جو روزہ رکھ لے اس کے لئے بہتر ہے تو وہ کہتے ہیں مسافر کے لیے روزہ اچھا ہے گنجائش ہے اگرچہ لیکن روزہ رکھنا اچھا ہے اور نماز میں قصر کی گنجائش نہیں وہ کرنی ضروری ہے کہا کے نزدیک مسافر کے لیے نماز کا حکم الگ ہے روزے کا الگ ہے وہ کہتے ہیں کہ روزے میں نماز میں قصر کرنا واجب ہے چار کے دو ہی پڑے گا چار نہیں پڑے وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے متعلق آپ نے کہا اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے اللہ نے تم پر یہ خیرات کی اپنے بندوں پہ کہ وہ چار کی بجائے دو فرض پڑھ لیا کریں اور آپ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی اس مہربانی کو قبول کرو تو فکا کہتے ہیں واجب ہے اس کا قبول کرنا ضروری ہے اللہ کی اس صدقے اللہ نے جو مہربانی اور عنایت فرمائی ہے اس کو رد کرنا بڑی سخت بات ہے وہ کہتے ہیں اس کی ضروری ہے نماز رہ گیا روزہ روزے کے متعلق یہ نص میں آ گیا قرآن نے کہہ دیا تو سومو خیت اگر تم روزہ رکھ لو سفر میں تمہارے لیے بہت اچھا ہے کن تم تالمون اگر تمہیں علم ہو جائے کہ روزے کے سفر کے باوجود روزہ رکھنے پہ ہم کتنا ثواب تمہیں دیتے ہیں تو تمہارے لیے روزہ ہی اچھا ہے ایک تو بات یہ ہو گئی دوسرے آ گیا مریض مریض کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کو پتہ ہے میں مرض سے صحت مل جائے گی تو وہ آدمی بعد میں فدیا دینے کی بجائے بعد میں روزہ رکھے گا روزوں کی قزا کرے گا اور اگر انتقال ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر جو برسا ہیں اس کا فدیا ادا کریں گے دو صورتیں اور تیزی صورت یہ ہے کہ انتقال سے پہلے پھر اسے ہوش آ گیا کہ اب نہیں بچتا تو وہ وسیعت کر جائے اس کی وصیت پر عمل واجب ہوگا وہ وسیعت کر دے کہ میرا خیال تھا روزے رکھوں گا مگر اب تو صحت نظر نہیں آتی تو میرے جو روزے ہیں, اس کے مطابق ہر روزے کا فدیہ ادا کر دیا جائے فدیہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا صدقہ صدقہ فطر تھا اس کے برابر ایک روزے کی رقم دے دی جائے اور جتنے روزے تھے مثلا تیس تھے تو سارے, سارے, ساروں کا فدیہ ایک ہی شخص کو دے دیا جائے تو بھی جائز اور اگر آ, سارے روزوں کا فدیہ الگ الگ لوگوں کو دیا جائے تو بھی جائز ہے دونوں صورتیں جواز کی تیسری صورت یہ ہے اور چوتھی صورت کہ بچے کا دودھ پلانا ہے اور اسی طرح ایسے دن ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بچے کو بچے بچہ جس کی پیدائش متوقع ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں خواتین بچے کی پیدائش کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں تو ان روزوں کی قزا کرے گی اور اگر دودھ پلانا ہے تو دودھ کے بعد بھی وہ بچوں کی قدا کرے گی اور فدیہ بھی دے سکتی ہیں فرض کر لو ایسی صورت پیش آ گئی وہی جو مریض کی ہے کہ انتقال ہو گیا یا ایسی صورت ہو گئی تو اس صورت میں فدیہ دیا جائے گا یریید اللہ سارے رمضان کی بات پوری ہو گئی اب فرماتے ہیں دیکھو یہ تو روزوں کے دن تھے یورید اللہ بکم اليسر اور اللہ نے ارادہ کیا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا اس یہ اہل سنت کی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ارادہ کرتی ہے چیزوں کا یرید اللہ وکم اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں اور یہ صرف روزے کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے متعلق حکم یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی پیدا اس لیے اس سے مستقل ایک اصول فکار نے نکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی حالات سخت ہو جائیں گے شریعت اتنی نرمی پیدا کرتے گی اور جتنے حالات کھلے اس کے ہو جائیں گے شریعت حقوق کو زیادہ کر دے گی مثلا حالات سخت ہو گئے پیسے کم ہیں حکم شریعت کا یہ آ جائے گا کہ بس ٹھیک ہے تم زکات دیتے رہو مال زیادہ اللہ نے دے دیا کسی کو شریعت اس کو کہے گی کہ صرف زکات ہی نہیں پلاں فلاں پلاں پلاں جگہ بھی تمہیں خرچ کرنے چاہیے حالات سخت ہیں وضو کر نہیں سکتا تیمم من کر لے اور حالات اچھے ہو گئے اور وسعت ہے گنجائش ہے تو کہیں گے اچھی طرح وضو کرو جتنے حالات سخت ہوتے جاتے ہیں شریعت اپنے احکامات میں اتنی ہی نرمی پیدا کرتی چلی جاتی ہے یہ جی اصول ہے اور اس پہ بہت اچھی چیزیں لکھی ہیں ابن نجائم رحمت اللہ علیہ نے ان کی ان کی کتاب ہے الشباہ ون امام یہاں سیوتی رحمت اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے اور ابن نجائم کی بھی اور ابن نجائم رحمت اللہ علیہ نے اس اصول پہ ہزاروں مسئلے ان کا حل بتلایا ہے یعنی ایسے ایسے, ایسے اصول بتائے کہ کس معاملے میں تنگی ہو گئی اور اس معاملے میں شریعت نے کیا گنجائش دے دی اللہ نے فرمایا یہ بکم السر اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آسانی ہو بلا یرید بکم السر اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اللہ نے یہ کہا ان مالوسری یسرن ان مالوسری یسری اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور یقینا ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہم نے رکھ یعنی حالات اگر تنگ ہو رہے ہیں تکالیف پیش آ رہی ہیں گھبراؤ نہیں آسانی بھی ہو جائے گی اللہ تعالی گنجائش بھی دے دیں گے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں یہ آتے رہتے ہیں زندگی میں فکر نہیں کرو حالات آج خراب ہیں کل کو اچھے ہو جائیں گے وہ جگر مرادا وادی نے کہا ہے نا کہ ایسی ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی شہر نہ ہو تو شہر ہو گئی رہتی اچھے حالات آ ہی جاتے ہیں انسانوں پہ تو اللہ سے نا امید کیوں اس کی ارشاد فرمایا کہ یسر اللہ آسانی پیدا کرتے ہیں آسانی دیتے ہیں اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں ڈالتے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں معراج میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا ایسے لوگوں کو جلتے ہوئے جن سے لوگ پوچھتے تھے کہ تم تو دنیا میں میں باز اور نصیحت کرتے تھے تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے تو پتا چلا کہ وہ اتنا لوگوں کو ڈراتے رہے اتنا ڈراتے رہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل لوگوں کو مایوس اور نا امید کرتی اور ایک گروہ وہ بھی جہنم میں جو لوگوں کو اتنی امید دلاتے رہے اتنی امید دلاتے رہے کہ لوگوں نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا درمیان میں رہے آدمی نہ زیادہ سختی کی باتیں کرے اور نہ زیادہ خوشخبری کی جیسے شریعت نے بتایا بس وہی صحیح اور سختی کی بات کرنا اور ہر وقت لوگوں کے لیے پیچھے پڑے رہنا کہ تم تو اس پہ بھی جہنم میں جاؤ گے اور جہنم ہی ہے اور ایسے جلو گے اور ایسے جلو گے اس سے ایک طرح کی وحشت پیدا ہو جاتی ہے طبیعت اللہ تعالی کا خوف وہ مطلوب نہیں جیسے خوف ہوتا ہے شیر سے بچو سے کسی جانور سے خوف آتا ہے نا کہ یہ کاٹ لے گا تو آدمی ڈرتا ہے اس خوف کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آدمی اس چیز سے دشمن ہو جاتا ہے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اس چیز <تصفح> تو اس لیے باس نادان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ ادالت تمہیں ماریں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے علی ازب اللہ اگر اس کی طبیعت میں نفرت خدا سے پیدا ہونی شروع ہو جائے یا شریعت سے یا دین سے تو پھر کیا بنے گا؟ اور ایک ہے روب دبدبا آپ کسی کو لے جائیں اور زندہ شیر دکھا دیں چڑیا گھر میں ہم نے دیکھا لوگوں کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ یہ شیر بالکل باہر نہیں آ سکتا پنجرے لگے ہوئے ہیں لوگ کھڑے ہیں اور ہزاروں اس کے باوجود اس شیر کو دیکھ کر طبیعت میں روب اس کا جمتا ہے دہشت پیدا ہوتی ہے اس شیر کی روب ہے نا اس سے بھی آسان مثال لے لیں بچہ ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں والد ہیں کون ہیں اور جب بیس پچیس برس عمر ہو جاتی ہے تو پھر والد کا روگ پڑتا ہے ان کے سامنے بات زیادہ نہیں کر سکتا یا بڑوں کے سامنے آدمی نہیں کر سکتا وہ جو روب ہے نا بس اللہ کا ایسا روب چاہیے کہ آدمی کو ہر وقت جب ذہن میں رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کے روب کی وجہ سے اس کی وجہ سے آدمی معاسیت نہ کر سکے خدا کی نافرمانی نہ کر سکے یہ مطلوب ہے وہ پہلے والا خوف مطلوب نہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں جیسے والد کا روگ تو اس کے نتیجے میں ادب پیدا ہوتا ہے احترام پیدا ہوتا ہے آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے مہربان ہے مجھ پہ لیکن ان کا ادب احترام ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی اسی طرح اللہ کے بارے میں بھی یہ استحزار ہوتا ہے کہ مالک بڑا کرم ہے بڑی مہربانی ہے اس کی ہیں اور مجھے ان کی نافرمانی نہیں کرنی تو نتیجے میں اس کے محبت پیدا ہوتی ہے اس لیے ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم السر اللہ تمہارے لیے آسانی ہی چاہتے ہیں بلا یورید وم الرسر اور اللہ تم لوگوں کے لیے تنگی نہیں چاہتے تکالیف نہیں چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رمضان میں سفر ہوا تھا اگرچہ روزے کا رکھنا افضل قرار دیا گیا لیکن آپ نے سب لوگوں کے سامنے پانی منگایا اور یوں بلند کیا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ پانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور آپ نے فرمایا جس نے سفر میں روزہ رکھا اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا یہ آسانی تھی لوگوں کے لیے پیدا کی کہ تم دیکھ لو میں بھی روزہ نہیں رکھ رہا دن مشکل ہے گرمی ہے موسم ایسا ہے میں روزہ نہیں رکھ رہا اور بلکہ یہ بھی ارشاد فرما دیا اسی لیے حنفی نہیں لیکن بعض کو کہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سفر میں سرے سے روزہ رکھنا ہی منع ہے وہ کہتے ہیں دوبارہ کبھی کرے یہ جو حکم تھا یہاں پر کہ سفر میں روزہ رکھو تو اچھا ہے وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ آپ نے اشار فرمایا کہ جو سفر میں روزہ رکھتا ہے اسے کوئی اچھا کام نہیں یا نیکی نہیں باقی اور فکاہا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں گنجائش دونوں طرح سے ہے اور آدمی ایسا روزہ رکھے کہ دوسروں کو تکلیف میں ڈال دے دوسروں کو مصیبت میں ڈال دے سفر تو کرنا ہی ہے ٹرین میں مثن جا رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے سامان ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو لڑ پڑا تو معلوم نہیں روزہ ہے رمضان ہے تو ایسے روزے سے تو نہ رکھنا اچھا ہے کہ بھائی روزہ رکھ کے کسی پہ تو احسان نہیں کیا تو اس لیے یہ ہے کہ بلا جدید بھی کم اور اللہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتے وہ لمل اور کیا چاہتے ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ پورا کرو تم عدت کو گنتی کو تیس یا انتیس جتنے کا بھی رمضان ہوا تھا اگر کزا روزے کرنے تو اس کے مطابق کرو فدیہ دینا ہے تو اس کے مطابق ولی ریدہ تھا تاکہ تم گنتی کو پورے کرو ایک بات ولی تو اللہ اور تم کیا کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی اللہ کی تکبیر یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بلندی عظمت کے الفاظ استعمال کرو یہ جو لام ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے طاقت یعنی یہ رمضان اس لیے تھا کہ تم ایک تو گنتی پوری کرو اللہ نے مہربانی کی اور دوسرے اس لیے کہ جب یہ پورا ہو جائے تو اللہ کی تکبیر بلند کرو علامہ جیسے کہ تمہیں نصیحت جیسے کہ تمہیں سکھایا گیا اور وہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عید کے بعد یہ جو رمضان کے بعد عید کی تکبیریں ہیں نا اس کا وجوب یہیں سے لیا گیا اللہ نے کہا جب رمضان پورا ہو جائے تو پھر تکبیریں کہو تو عید کی نماز میں چھ تکبیرات زائد ہیں نا تو جو تکبیریں زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں تو کبر اللہ اللہ کی بڑائی بیان کرو ان تکبیرات کے ذریعے اللہ مداقم جیسے کہ تمہیں کہا گیا ہے بولا اللہ کم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے اپنے قرب کے اتنے مواقع دیے اتنی آسانیاں دے دی ہیں کہ رمضان دے دیا اس کے ساتھ قرآن دے دیا ہدایت دے دی رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے اس کا متبادل بتا دیا فدیہ بتا دیا اتنی مہربانیاں خدا نے کی ہیں بلا تشکرون اللہ کا شکر ادا کرو